خدبہ نمبر پچیس جب آپ علیہ السلام کو مسلسل خبر دی گئی کہ ماویہ کے ساتھیوں نے شہروں پر قبضہ کر لیا ہے اور آپ علیہ السلام کے کے یمن دو عامل عبید اللہ ابن عباس اور سعید ابن نمران بسر ابن ابی ارتاب کے مظالم سے پریشان ہو کر آپ علیہ السلام کی خدمت میں آگئے تو آپ علیہ السلام نے اصحاب کی کوتاہی جہاد سے بدل ہو کر ممبر پر کھڑے ہو کر یہ خطبہ ارشاد فرمایا بسم اللہ رحمان رحیم خوفی اللہ انتر کلکشار اب یہی کوفہ ہے جس کا بس تو کشاد میرے ہاتھ میں ہے اے قفا اگر تو ایسا ہی رہا اور یوں ہی تیری آندھیاں چلتی رہیں تو خدا تیرا برا کرے گا اس کے بعد شاعر کے اس شیر کی تمثیل بیان فرمائی ہے لعن ور ابیک الخير یا امر اننی علی وضر من دل انا تدلیل اے امر تیرے اچھے باپ کی قسم مجھے تو اس برتن کی تہ میں لگی ہوئی چکنائی ہی ملی ہے ام بسرن اليمن، و ان القوم على عن حقكم. اس کے بعد فرمایا مجھے خبر دی گئی ہے کہ بزر یمن تک آ گیا ہے اور خدا کی قسم میرا خیال یہ ہے کہ ان قریب یہ لوگ تم سے اقتدار کو چھین لیں گے اس لیے کہ یہ اپنے باطل پر متحد ہیں اور تم اپنے حق پر متحد نہیں ہو۔ و بنا عصیتكم امامكم في الحق وطاعتهم امامهم في الباطل وبادائهم الامانه الى صاحبهم وخيانتكم وبصلاحهم في بلادهم وفسادكم تم اپنے امام کی حق میں نافرمانی کرتے ہو یہ اپنے پیشوا کی باطل میں بھی اطاعت کرتے ہیں یہ اپنے مالک کی امانت اس کے حوالے کر دیتے ہیں اور تم خیانت کرتے ہو یہ اپنے شہروں میں امن و امان رکھتے ہیں اور تم اپنے شہر میں بھی فساد کرتے ہو میں تو تم میں سے کسی کو لکڑی کے پیالے کا بھی امین بناؤں گا تو یہ خوف رہے گا کہ وہ کنڈا لے کر بھاگ جائے گا خدایا میں ان سے تنگ آ گیا ہوں اور یہ مجھ سے تنگ آ گئے ہیں میں ان سے اگتا گیا ہوں اور یہ مجھ سے اگتا گئے ہیں لہذا مجھے ان سے بہتر قوم عنایت کر دے اور انہیں مجھ سے بہتر حاکم دے دے غن اور ان کے دلوں کو یو پگلا دے جس طرح پانی میں نمک گھولا جاتا ہے خدا کی قسم میں یہ پسند کرتا ہوں کہ ان سب کے بدلے مجھے بنی فراز ابن غلام کے صرف ایک ہزار سپاہی مل جائے جن کے بارے میں ان کے شاعر نے کہا تھا لو دعوت اس وقت اگر تو انہیں آواز دے گا تو ایسے شہ سوار سامنے آئیں گے جن کی تیز رفتاری گرمیوں کے بادلوں سے زیادہ سری تر ہوگی